وقيرا لهذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى وقرب زدني علما مني محترم بين اخيو انسان کے لیے شرف اور زیادت کی چیز ہے کہ اس کی کوششوں میں دین کی کوشش مقدم رہے اس لیے کہ دنیا کی اور حاجت کی کوشش نہ صرف کافر کرتا ہے بلکہ جانور بھی کرتا ہے لہذا واقعی شک یہ ہے کہ ایک انسان اپنی آخرت کی فکر کرے اور اس کے لیے کوشش کرے اور آخرت کی فکر میں اور اس کی کوشش میں سب سے پہلا قدم اور بنیادی چیز دین کے علم کا حاصل کرنا ہے لہذا جس انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالی دین کے علم کی توفیق ادا فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھتا فرماتا ہے لہذا یہ جو سلسلہ آج سے ہمارا شروع ہو رہا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے ہم دین کے علم سے اپنے سفر کی اپنی کوشش کی ابتدا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کریں احادیث بہت زیادہ ہیں اور مختلف کتابوں میں پھیلی ہوئی ہیں ہزاروں سے ہیں مسند احمد کو اگر آپ دیکھیں تقریباً اٹھائیس سے تیس ہزار تک حدیثیں اس میں ہیں امام احمد کی کتاب مسند احمد میں تقریباً تیس ہزار کے قریب حدیثیں ہیں اتنا سب پڑھنا محنت کا کام ہے لہذا ابتدا ہم کریں گے ایک مختصر مجموعے سے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جام حدیثیں جن کا تعلق دین کے بہت سارے شعبوں سے ہوتا ہے اور یہ حدیثیں اور یہ باتیں اور یہ تعلیمات ایسی ہیں کہ جو دین کے زندگی کے انسان کے معاملات سے بہت زیادہ جڑی ہوئی ہیں اس اعتبار سے ان کچھ حدیثوں کو سیکھ لینا سمجھ لینا دین کے بہت اہم معاملات کو سیکھنا ہے اور مزید یہ کہ ان چیزوں کو پکا کرنا اچھی طرح سے سمجھنا دوسری چیزوں کے سمجھنے میں معین اور مددگار ہے دوسری چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوگی یہ جو مجموعہ ہے یہ دین کے اصول اور بنیادی باتوں کا مجموعہ ہے اور اس میں جامع حدیثیں جامع حدیثیں ایسی حدیثیں جس میں کئی باتیں آتی ہیں اور اس میں دین کے کئی معاملات اس سے جڑے ہوتے ہیں ایسی حدیثیں امام النبی نے اپنی کتاب میں جمع کی ہیں الاربعون النبویہ من الحادی صحیح النبویہ یہ جو کتاب ہیں بہت مختصر مجموعہ ہیں بیالیس حدیثیں اس میں انہوں نے ذکر کی ہیں اور بعد کے دور میں یہ تقریباً ساتویں صدی کے عالم ہیں 631 میں پیدا ہوئے اور 676 میں ان کی اوقات ہوئی ہجری تقریباً 45 سال کی ان کی عمر رہی لیکن اتنی کم عمر میں انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی اور خاص بات یہ ہے کہ جتنی کتابیں انہوں نے لکھی اللہ رب العالمین نے ان کتابوں کو امت میں مقبولیت تا فمائی ہے اور کوئی ایک خاص طبقہ ان کتابوں کو پڑھنے والا اس سے استفادہ کرنے والا نہیں بلکہ ہر قسم کا طبقہ ان کتابوں کو پڑھتا ہے ان سے فائدہ اٹھاتا ہے ریاض الصالحین یا اسی طرح سے الاربعون یا تقریب النواوی یا اس طرح کی دوسری کتابیں ہیں جن سے امت کا ایک بڑا حصہ استفادہ کرتا ہے بہرحال ان کا ترجمہ مستقل کسی درس میں ہم دیکھیں گے اصل کتاب ہم کو شروع کرنا ہے تو یہ جو کتاب ہے اس میں تقریباً بیالیس حدیثیں ہیں اور ایک ایک حدیث کو ہم سمجھتے چلے جائیں گے اور میں سمجھتا ہوں اس میں کافی وقت لگے گا لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کتاب کی تکمیل کی خرص علم کے حصول میں اکثر اوقات معنی ہو جاتی ہیں کیا مطلب ہے ایک آدمی کا شوق علم حاصل کرنا ہو بہت اچھی بات ہے اس کو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم حاصل کر پاتا ہے اس کو واقعی فائدہ ہوتا ہے لیکن کسی انسان کا شوق صرف کتاب ختم کرنا ہو تو واقعی وہ آدمی علم سے محروم ہو جاتا ہے تو تکمیل کتب حصول علم میں اکثر معنی بن جاتی ہے اس کی حرف حرف علم کی ہونا چاہیے پھر چاہے ایک حدیث کو کئی ہفتے لگ جائیں بات تو سیکھ رہے ہیں ہم اس میں کتنی باتیں ہیں کوئی نقصان تو ہونے والا نہیں ہے لہٰذا بہت سارے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے چالیس حدیث اگر ایک ہفتے میں ایک حدیث بھی کیے تو کتنے ہوں گے چالیس ہفتے یعنی پونہ سال سے بھی زیادہ تو پھر ہم آگے کچھ اور پڑھنا پھر یہ کیا ہے اگر علم ہی حاصل کرنا ہے تو یہ کیا ہے یہ بھی تو علم ہے تو اگر یہ جلدی ختم کریں گے تب بھی کیا کرنا ہے علم اور اگر یہ دیر سے ختم ہو تب بھی کیا کرنا ہے یہ بھی تو علم ہے تو انسان کی نگاہ حصول علم پر ہونا چاہیے تکمیل کتب پر نہیں ہونا چاہیے میری پانچ کتابیں ختم ہوئی میری پانچ کتابیں ختم ہوئی ٹھیک ہے ذرا بیٹھ تو نہیں حاصل کیا کیا ویسے ہی جیسے آدمی بہت کھایا اور اس سے غذا جسم میں بنی نہیں تو آپ بولیں گے اتنا زیادہ کھا کے فائدہ کیا ہے صحت تو بنی نہیں جسم کو کچھ ملا تو نہیں تو ایک آدمی اگر تھوڑا کھا کے زیادہ کام کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے غذا واقعی فائدہ مند ہے پھر تھوڑا کھایا زیادہ کا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو کتاب چھوٹی ہے لیکن اس میں باتیں جو بیان ہوئی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں ہیں جن کو سمجھانا پڑتا ہے اور ایک حدیث میں کئی باتیں آپ ہیں تو دو طریقے ہمارے سامنے ہیں ایک تو یہ کہ ہم کتاب ختم کرنے کا عزم کر لیں اور اسی پر نگاہ رکھیں تو یہ آج بھی ہو سکتا ہے آج بھی اس کو کیا جا سکتا ہے کہ ایک ایک حدیث اگر پڑھنا شروع کر دی جائے تو دو منٹ کے حساب سے ہم ڈیڑھ گھنٹے کے اندر کتاب ختم کر لیں گے دو منٹ تو بہت زیادہ ہو گئے ایک منٹ میں ایک خدیث ہو گئی تو چالیس منٹ میں ایک گھنٹے میں کتاب ختم ہو سکتی ہے لیکن کیا یہ ہمارا مقصد ہے نہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر ہر حدیث میں جو معرف اور علوم چھپے ہوئے ہیں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں تاکہ ہم ایک کتاب تو پوری اچھے سے ختم کیے ایسا ہو جائے تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ وقت کا خیال نہ کریں کہ کتنا وقت لگتا ہے کتنے مہینے لگتے ہیں کوئی بات نہیں وہی دین ہے جو سیکھنا ہے وہی سیکھیں گے لیکن جب آپ ان احادیث کو پڑھو گے اور پھر اس کے بعد جب یہاں اس کا تذکرہ ہوگا اور سمجھیں گے ہم اس کو تب واقعی آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی یہ تو دو سال میں پڑھنا چاہیے تھا ہے بھی کتاب ایسی روزانہ پڑھی جائے جلدی ختم ہوگی لیکن ہفتے میں ایک بار اگر درس ہوتا ہے وہ بھی بار بار آدمی گھڑی دیکھ رہا ہو تو پھر ایسی صورت میں آپ بتائیے کہ کتنا اس میں ختم ہو سکتا ہے اس کو زیادہ ہی وقت لگنے والا ہے لہذا پہلا وسوسا اپنے دل سے نکال دیں کہ ہم کو جلدی ختم کرنا ہے کیونکہ ہم کو علم حاصل کرنا ہے تو پھر یہ جلدی نہیں ختم ہو رہا تب بھی تو علم ہی حاصل کر رہے نا تو کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے اس میں چھوٹی سی مثال جو میں نے پہلے بھی بیان کی تھی وہ یہ کہ ایک آدمی کی نگاہ اگر پلیٹ ختم کرنے پہ ہو تو لقمے کی لذت نصیب نہیں ہوگی صحیح ہے آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا آپ پہ دکھاتے ایک ایک لکما اچھا کھاتے چبا کے لذت لے کے لیکن اگر آپ کو پلیٹ ختم کرنا ہے تو نگلنا شروع کرنا پڑے گا ٹھیک سے چبائیں گے بھی نہیں لذت بھی نہیں ملے گی اور مشقت بھی ہوگی پیٹ کو بھی تکلیف ہونا لازمی چیز ہے اس لیے سے جلدی جلدی ہڑپا ہوا علم نقصان دیتا ہے اس لیے کہ اکثر فرقوں کی گمراہی کا سبب فہم کی خرابی رہا ہے غلط سمجھا تو گمراہ ہوتا آدمی حدیث پڑھ کے یا قرآن پڑھ کے گمراہ نہیں ہوتا ہے قرآن پڑھ کے غلط سمجھا حدیث پڑھ کے غلط سمجھا تو غلط سمجھا اگر تو کیا ہوگا آدمی گمراہ ہو جائے گا لہذا ساری مصیبت فہم کی خرابی کی ہوتی ہے اور بہن کی خرابی کئی وجوہات سے ہوتی جن میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی کے اندر جلد بازی ہو جلدی جلدی سارا لینے کی کوشش کریں یہاں سے ایک حدیث وہاں سے ایک حدیث وہاں سے آیت پڑا اور ادورے سمجھ کے ساتھ میں جو وقتی طور پر سامنے سمجھ میں آ گیا سر سری سے اسی کو لے لیا ہم ایسا نہیں کریں گے ہم اچھی طرح سے آدیش کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو علم کے لیے یہ بنیادی نقطہ یاد رکھیں اسی لیے بہت سارے علما نے یہ بات کہی ہے کہ ممپل تن جو علم کو دھم سے ढम کرنا چاہتا ہے اس سے, دھم سے علم ہو جاتا ہے ایک ساتھ جو سب لینا چاہتا ہے اس کو ملتا ہے نہیں مرغی مرغیاں آپ ایک ساتھ پکڑتے ہیں ساری نہیں کئی مرغیاں آپ کو پکڑنا ہے اگر کیا کریں گے آپ سب کے پیچھے بھاگیں گے نا ایک بھی نہیں ملے گی پہلے ایک اس کو پھر بکسے میں بند کیا پھر دوسری پھر ڈربے میں بند کیا اس طرح سے کام ہوتا ہے مرغیاں علم اس سے زیادہ قیمتی ہے تو ایک آدمی کو جو چیز مرغی اور لقمے میں سمجھتی ہے اس کو علم کے سلسلے میں وہ بات ممباب اولا سمجھنا چاہیے اس لیے کہ زیادہ اہم ہے اور اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے بہرحال اس پہ ہم زیادہ وقت نہیں ہے تو اس بنیادی بات کے سمجھنے کے بعد اصل کتاب ہم شروع کرتے ہیں اس کتاب میں کتنی حدیثیں ہیں بیالیس اور فہرست آپ کے لیے موجود تاکہ آسانی سے آپ اس کو حدیثوں کو ڈھونڈ سکیں کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے امام ال کی یہ نوا ایک علاقہ ہے اس علاقے کے رہنے والے تھے اس لیے اس کو نووی یا بعض لوگ اس کو نوی کہتے ہیں تو نووی عام طور سے مشہور اور معروف ہے اور یہ ساتویں صدی کے عالم ہے 631 میں ان کی پیدائش ہے اور 676 میں ان کی وفات ہے کتنے سال ہوتے ہیں اس میں پینتالیس ہی ہوتے ہیں نا اتنی عمر ان کی تھی لیکن بہت کم عمر میں انہوں نے بہت کام کیا ان کے بارے میں کسی درس میں انشاءاللہ شاء ہم ان کا ترجمہ پیدا ہوئے والد صاحب کون تھے استاد کون تھے کیا کتابیں لکھی اور کیا ان کا کردار تھا یہ بہت ایک مستل درس اس کے لیے چاہیے بہرحال اس کو ہم الگ سے کبھی کریں گے انشاءاللہ امام نوی اور ابن حجر جو مشہور عالم ہیں پت الباری اور شرح مسلم المنہار جو ان کی دونوں کتابیں مشہور ترین کتابیں بخاری اور مسلم کی شرح اعتبار سے تو انشاءاللہ دونوں کا ایک ساتھ یا الگ الگ ترجمہ ہم دیکھیں گے آج ہم پہلی حدیث لیں گے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہیں حدیث کا متن کیا ہے عن امیر ابی ابھی عمر بن القطاب رضي الله عنه قال سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه بروا امام المحدین ابو عبد الله محمد ابن اصمایل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردبا ابن بردبا الباری الجرفی و ابو الحسین مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشیری النعبوری رضی اللہ فی اصح اللہ القطبہ یہ پہلی حدیث ہے اس کتاب کی, کی ہے. امام نووي فرماتے ہیں ان امير المؤمنين عمر بن ابي حفص عمر بن الخطاب المؤمنين ابو حفظ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه روایت ہے فرماتے ہیں قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے انم الاعمال بالنیات اعمال کا مدار نیتوں پر ہے وہ ان اور ہر ایک کو وہی نصیب ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی پمن کا نفی ہجرت ہو الا و رسول ہی پجرت تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی تو واقعی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے وَمَنْ كَانَتْ نت لِدُنْيَا ہوا اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف تھی کہ دنیا پالے دنیا حاصل کرے مرا نیم کی ہوا یا پھر کسی عورت کی طرف تھی کہ اس سے نکاح کرے وہ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی اس حدیث کو روایت کیا حدیث کے محدثین کے اماموں نے دو اماموں نے رواہ ال... امام المحدثین اس حدیث کو روایت کیا محدثین کے دو اماموں نے کون ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن ببدبا بخاری الجعفی اور ابو الحسین مسلم ابن حجاج ابن مسلم القشیری الن رضی اللہ عنہما پھر فقی حما اللہ ان سے راضی ہو ان دونوں نے اپنی صحیح میں ان دونوں حدیثوں اس حدیث کو روایت کیا ہے ہما اطحف القتب یہ دونوں کتابیں ساری لکھی ہوئی کتابوں میں سب سے صحیح ترین کتابیں ہیں تو یہ امام النبی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں اب آئیے ایک ایک کر کے اس حدیث کے حصوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں سب سے پہلی چیز یہ حدیث نیت اور اعمال سے متعلق ہے اور نیت عمل کی قبولیت کے اعتبار سے جو تین شرائط ہیں ان میں سے پہلی شرط ہے اور اہم شرط ہے ان تین شرطیں ہیں جو اعمال کی قبولیت کے لیے جن کا پورا کرنا ضروری ہے جن کا لحاظ ضروری ہے کوئی بھی عمل آدمی کا مقبول نہیں جب تک کہ وہ تین چیزوں کی رعایت نہ کریں تین چیزیں ضروری ہیں ان میں سے ایک نیت بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں الا مشکورہ تو جو شخص ومن اراد الآکر جو شخص آکرت کا ارادہ کرے وہ سیالہ آسا یہ اس کے لیے وہی کوشش کرے جو آکرت کی کوشش ہے وہ مکمن بشرطے کہ وہ مومن ہو فعلا اکا کا نسائی تو یہی لوگ ہیں جن کی کوششیں قبول کی جائیں گی یا ان کی کوشش قبول کی جائے گی تو تین شرطیں اس آیت میں عمل کی قبولیت کی بیان کی گئی ہیں نمبر ایک ومن اراد القر جس کا ارادہ آکرت کا ہو یہ ہوئی پہلی شرط نمبر دو وہ سیا لہا اور آقرت کے لیے آکرت کی کوشش کرے یہ ہوئی دوسری شرط تین وہ ممن وہ مومن بھی ہو تو تین شرطیں بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا فلا اکا نسائی مشکورہ یہی لوگ ہیں جن کی سعی کوشش مقبول ہوگی تو تین شرطیں کیا ہوئی نمبر ایک آکرت کا ارادہ دو آکرت کی کوشش اور تین ایمان ایمان ہی نہیں تو پھر اعمال قبول ہوں گے نہیں تو پہلے انٹری اسلام میں ہونا چاہیے آدمی مومن وال کے نزدیک اس لیے کہ مومن اگر نہیں ہے تو اس کے سارے امال کیا ہو جائیں گے برباد لئن کا لائک بطن عمل اگر تو نے شرک کیا تیرا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا تو ایمان کے بغیر تو عمل ہے ہی نہیں اس کا کوئی وزن ہی نہیں لیکن ایمان کے بعد اب کتنی شرطیں بچیں دو ان میں سے پہلی شرط کیا ہے آخرت کا ارادہ یہ ہے اخلاق یہ ہے اخلاق نیت اور دوسری کیا ہے آخرت کی کوشش یہ کیا ہے اتباع سنت آخرت کی کوشش کون سی جو دل میں آیا وہ کرنے سے آخرت میں کامیاب ہوتا ہے لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے کامیاب ہوتا ہے باپ دادا کا طریقہ اپنانے سے کامیاب ہوتا ہے شیطان کے وسوسوں پہ چلنے سے کامیاب ہوتا ہے نہیں آخرت کی کوشش کے لیے کون سا عمل چاہیے نبوی عمل اس لیے دو بنیادی چیزیں ہیں ایک ایمان ہے اور ایمان کے بعد دو چیزیں ہیں اور وہ دو چیزیں کیا ہیں ایمان کے بعد اخلاق نیت اور دوسرے اتباع سنت اخلاق نیت, نیت اور اتباع سنت تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے جو پورے دین میں بہت اہم ہے اس لیے عمل کی قبولیت کے اعتبار سے اب ایمان کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں دو شرطیں ہیں عمل کی قبولیت کی ایک مسلمان اگر عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کی قبولیت کے لیے کتنی شرطیں ہیں دو ایک شرط ہے ظاہری اور دوسری شرط ہے باطنی انسان دو چیزوں کا وجود ہے انسان کا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے ایک اندر ایک بار ایک جسم ایک روح ایک دل ایک عمل جسم تو ظاہری اعتبار سے ایک شرط ہے اور باطنی اعتبار سے ایک شرط ہے ظاہری اعتبار سے کیا شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے اتباع سنت اور باطنی اعتبار سے کیا ہے اخلاص نیت تو یہ دو شرطیں جب تک کہ آدمی پوری نہیں کرتا ہے تب تک کہ اللہ کے یہاں اس کا عمل پرواز نہیں کر سکتا ہے کلیم قیب المل پاک کلمات اسی کی طرف اوپر چڑھتے ہیں اور عمل صالح اس کو اور اوپر اٹھاتا ہے اعمال سب اوپر جاتے ہیں اللہ کے پاس پرندہ ایک پر سے اڑتا ہے اس کے لیے دو پر چاہیے جیسے پرندے کے لیے دو پر ہیں ان کے بغیر اڑتا نہیں ہے اسی طرح سے اعمال کے اوپر چڑھنے کے لیے بھی دو شرطیں ہیں وہ کیا ہیں ایک اخلاص نیت اور دوسرے اتدائش میں لہٰذا اس یہی اہم چیز ہے اور اخلاص کے بغیر ایک آدمی کا عمل قبول نہیں ہوتا ہے پورے دین کا خلاصہ اخلاص میں صحیح ہے جملہ یا نہیں صحیح ہے کیسے ایسے ہاں اخلاص اگر نہیں ہو تو عمل کیا ہو جائے گا برباد آپ دیکھیں اللہ تعالی نے ہم کو کیوں پیدا کیا عبادت کے لیے کس کی تو کئی کوئی آپ سے پوچھے اللہ نے کیوں پیدا کیا تو ہم جواب یہ نہیں دیں گے عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ نے کیا فرمایا دیکھیں دیکھیے قرآن نے کیا فرمایا اللہ نے اس کو یاد رکھی ہے جن وال اللہ لیاب یعنی لیابودی لیا لیکن عربی میں قاعدہ کیا چھوڑ دیا جاتا ہے تو لیابود آپ گھر پہ جا کے دیکھیں گے اس پر لیا بدون زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے یعنی فتح کثرا بما کیا اس کے اوپر آپ گھر پہ جا کے دیکھیں گے یہ سورہ ازاریات کی آیت نمبر چھپن ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وما قلق الجنول لیابود میں نے جناب کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے صرف عبادت کے لیے نہیں کسی کی بھی عبادت کا ہے کس کی عبادت کے لیے پیدا کیا صرف اللہ کی تو اللہ تعالی کی عبادت کے لیے بندوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے معلوم یہ ہوا کہ ہماری پوری زندگی کا مقصود ہمارے وجود کا مقصد اللہ کی عبادت ہے بلکہ صرف اللہ کی عبادت ہے تو ہمارے سارے اعمال اللہ کے لیے ہونے چاہیے کہ نہیں جو بھی ہم کریں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا خود اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عبادت کے سلسلے میں فرمایا فیبود اللہ مخل صدی فی اللہ تو اللہ کی عبادت کر تو یہ تو پہلے حکم ہوا ہے یہ بتایا گیا کہ کس کی عبادت کے لیے پیدا کیا لیکن اللہ کی عبادت میں کیفیت بھی اللہ نے بتائی کہ اللہ کی عبادت کر کیسے تو اللہ نے فرمایا فاحب اللہ اللہ کی عبادت کر یہ تو ہوا آگے فرمایا صلی الدین اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے معلوم یہ ہوا کہ عبادت کیسے بھی کیے تو نہیں چلے گا عبادت کرنے میں کیفیت یہ ہونا چاہیے کہ دین کو عمل کو عبادت کو اللہ کے لیے خالص کیا جائے تو عبادت اللہ کی کرنا ہے اور اللہ کے لیے کرنا ہے یہ دو چیزیں الگ, ہیں ایک؟ الگ نہیں کہیں گی الگ ہیں آدمی سجا کر رہا ہے مسجد میں آ رہا ہے نماز پڑھ رہا ٹھیک ہے لیکن اس میں اگر ریا کاری بدھ کو تو سجا نہیں کر رہا ہے وہ بدھ کو سجا کر رہا ہے نہیں آ اللہ کو کر رہا ہے لیکن نماز میں نیت اس کی اگر یہ ہے کہ پناہ دیکھ کر میری تعریف کرے گی کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے تو اس نے اگرچہ اللہ کی عبادت کی بد کی نہیں لیکن وہ عبادت اس میں غرض اللہ کی تھی مقصود اللہ تھا نہیں مقصود نام اور شہرت تھی تو اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنا اس کا نام اخلاص ہے اسی لیے اللہ نے یہاں پہ کیا فرمایا فائبد اللہ صلاح الدین اللہ کی عبادت کر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے تو عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے کا حکم کس نے دیا تو صرف عبادت نہیں اخلاص کے ساتھ عبادت تو جس چیز کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں اس چیز میں اخلاص ضروری ہے اب اگر اس چیز سے اخلاص نکال دیا جائے تو پھر اس کا فائدہ رہا تو ہماری زندگی کا مقصد ہی برباد ہو لہذا اخلاص اتنی اہم چیز ہے کہ جو ہمارے زندگی کے ہمارے وجود کے مقصد کی تکمیل بلکہ قبولیت کے لیے ضروری ہے تو اسی اخلاص کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے أُمِرُوا إِلَّا اللہ اللَّهَ مُخْلِصِينَ اللہ الدِّينَ اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کو تو بس کسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں لیا اللہ اللہ کی عبادت کرے کیسے مخلص اللہ الدین اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے یہاں دین سے مراد سارے اعمال اور عبادات ہیں اللہ نے کیا فرمایا القم دین تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے تمہارے لئے. یا دوسری جگہ فرمایا تو یہاں پر وہی معنی ہے ہمارے لیے ہمارے اعمال تمہارے لیے تمہارے اعمال تو یہاں پر دین سے مراد اعمال و عبادات جو آدمی کرتا ہے تو مخلصین علیہ الدین اپنے دین کو کس کے لیے خارج کرتے ہوئے اللہ کے لیے تو اپنے اعمال کو اپنی عبادات کو اللہ کے لیے خارج کرتے ہوئے عمل کرنا لازم ہے اس کے بغیر عبادت مقبول نہیں ہے لہذا یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے اس حدیث کے بارے میں علماء نے بہت ساری باتیں کہی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے جسے مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل اور بھی علماء نے بات کہی ہے کہ پورے دین کا ایک تہائی یہ حدیث ہے دین تین حدیثیں ہیں جو دین کی بنیاد ہیں ایک حدیث ہے ان عمل ارنالیات یہ حدیث دوسری حدیث ہے من عام تعلیہ امرا فورد جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہم نے کرنے کے لیے کہا نہیں رد ہو جائے گا یا منحدت الفورد جو ہمارے دین میں کچھ ایسا نکالے جو نہیں تھا رد ہو جائے گا اور تین الحلال البین و الحرام البین امور و حلال واضح ہے حرام واضح اور بیچ میں شک والی کچھ چیزیں ہیں تو یہ تین حدیثیں دین کی اصل بنیاد ہیں پورا دین اس یاترا کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے چار ہزار آٹھ سو حدیثیں جمع کی سنن نبی داؤد میں میں نے کہا میں نے ساری حدیثیں غور و فکر کیا ان میں چار حدیثوں میں مجھ کو پورا دین کا خلاصہ دکھائی دیا ان کے اطراف پورا دین یا اصل یہ ہے ایک انما الاعمال البینیاز دو یہ حدیث جو اسے اس کے بعد میں نے ذکر کی منہ ملام تیسری الحلال البین والحرام البین چوتھی من حسن نے اسلام المر عطر عمالا او یعنی ہے اور نے اور بھی باتیں ذکر کی اس سلسلے میں کہ اور بھی دوسری حدیثیں بیان کی ہیں کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس طرح سے مختلف باتیں علماء نے کہی لیکن سارے لوگوں نے الگ الگ حدیثیں بتائیں کہ پورے دین اس, اس ان حدیثوں پہ بیس ہے سارا دین یہ حدیثیں جو بہت اہم حدیثیں ہیں ان کے اطراف دین کا مدار ہے ان پر دین کا مدار ہے انہوں نے ان نمل اعمال و بنیاد کو ضرور ذکر کیا ہے یہ حدیث بنیادی حدیث ہے اور اس کے بغیر آدمی کا عمل قبول نہیں اخلاص کے بغیر عمل قبول ہوتا ہے نہیں تو لہذا اس حدیث کا بہت بنیادی حدیث ہونا بالکل واضح ہے تو یہ حدیث اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کے تعلق سے جو باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں ان کو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے حدیث کے الفاظ ہم دیکھتے ہیں ان امیر المؤمنین. امیر المؤمنین ایمان والوں کے امیر کون ابو حفظ. یہ کنیت ہے عمر بن نقطاب رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت کس کو کہتے ہیں جو عزت اور شرک والا نام ہوتا ہے تو عمر بن نقطاب رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت کیا ہے ابو حفظ حف نام کا ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا لیکن کنیت ایسی بھی رکھی جا سکتی ہے کہ بیٹا اس نام کا نہیں ہے حف کے معنی ہوتا ہے چھوٹا شیر شیر کا بیٹا اسد لائن کا بیٹا ہوتا ہے تو ابو حف ان کی کنیت ہے حف کے معنی عربی زبان میں جمع کرنے کے ہوتے ہیں حفظ اور شیر کے بچے کو بھی شیر ببر جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں لائن اسد اس کے بیٹے کو کیا کہتے ہیں حفظ تو ابو حف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ مسلمانوں کے پہلے امیر ہیں یا دوسرے, دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے امیر ہے مسلمانوں کے خلیفہ خلیفہ راشد اور ان کے بعد عمر ابن قطاب اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بعد امیر مقرر کیا تھا امت کے لیے انہوں نے خود طے کیا کہ یہ مسلمانوں کے امیر رہیں گے ایسا اسلام میں ہوتا ہے کوئی غلط بات نہیں ہے کہ کوئی طے کر کے جائے تو کہتے ہیں فع سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقول میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و کو یوں فرماتے سنا اور انہوں نے آگے پوری حدیث بیان کی ہے اس حدیث کے بارے میں علماء نے بات کہی ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اب جو لوگ پہلی مرتبہ آئے ہیں ان کو یہ شاید نہ سمجھے کہ غریب کے معنی کیا ہوتے ہیں یہ حدیث امین یعنی غریب ہے پہلی غریب سے شروعات کریں گے ایسا ہے حدیث کی اصطلاح میں غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا بیان کرنے والا کسی زمانے میں اکیلا رہ گیا ہو اور دوسرا کوئی اس حدیث کو اس کے سوا بیان نہیں کرتا ہے تو یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور صحابی نے بیان نہیں کیے اور ان کے بعد تین طبقوں تک کسی اور نے یعنی ایک ایک ہی رابطی اس میں ہے یہی ابن سعید ہیں اور محمد ابن ابراہیم ہیں اور ان کے بعد القما ہیں تو تین راوی ہیں حضرت حضمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں یہی ابن سعید اور اور اس کے بعد ان کے بعد تین جو راوی ہیں یہ تین راوی اور عمر ابن خطاب یعنی کل کتنے ہوئے چار تو یہ چاروں کے چاروں اکیلے اس روایت کو بیان کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے پھر اس کے بعد وہ حدیث کی حدیث اتنی مشہور ہوئی کہ پھر باقی امت میں اتنی پھیل گئی کہ آپ کو ہر مسئلے میں یہ حدیث ذکر کوئی نہ کوئی عالم کرتا دکھائی دے گا اور یہ مشہور حدیث ہے اس کے بعد تو یہ حدیث اپنی اصل میں غریب ہے لیکن بعد میں جا کے کی کیا ہے مشہور مشہور حدیث ہے بعد میں جا کے لیکن ابتدائی مرحلے میں کیا ہے غریب ہے اس کو بیان کرنے والا کون ہے تو کیا غریب حدیث ضعیف ہوتی ہے اگر راوی خود معتبر ہے معتبر سے معتبر بیان کرے معتبر سے معتبر بیان کرے تو اگر اکیلا انسان بھی بیان کرے اگر وہ قابل اعتماد ہے فقہ ہے تو ایسی حدیث کیا ہوتی ہے معتبر مانی جاتی ہے تو یہ حدیث صنعت کے اعتبار سے کیا ہے غریب غریب ہے اور حکمن کیا ہے کیا ہے کسی حدیث کے بارے میں کہا جائے اس حدیث پہ حکم کیا ہے حدیث حکم ہم کو دے گی کہ ہم حدیث کو حکم دیں گے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کا حکم کیا ہے یعنی اس حدیث پر کیا حکم لگے گا تو ہم کہتے ہیں اس حدیث پر صحت کا یا ضعف کا حکم لگے گا تو اس پر کیا حکم لگے گا یہ حدیث کیا ہے صحیح ہے علماء نے اس کے بارے میں کیا کہا یہ حدیث اور آپ جانیں گے کہ یہ حدیث کس نے روایت کی ہے دو معدین بنیادی طور پر کون ہیں امام البخاری اور امام مسلم تو اس جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں آئے اس حدیث کے لیے ایک مختصر سے سلف میں بتایا جاتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو متفق علیہ یا متفق علیہ متفق علیہ یعنی کیا متفق نہیں متفق جو اتفاق کرے تو ہم یوں کہیں گے کہ امام البخاری اور امام مسلم اس حدیث کے صحیح ہونے پر متفق ہیں تو متفق کس کے لیے استعمال ہوگا محدث کے لیے کام اتفاق کرنے والے کے لیے ٹھیک ہے لیکن یہ حدیث متفق علیہ ہے اس پر اتفاق ہے امام الباری اور مسلم کا تو یہ کیا ہوئی متفق علیہ سمجھ میں آیا یہاں بھی غلطی بولنے میں نہیں کرنا تھی کیا کہیں گے اس کو متفق علیہ اس پر اتفاق ہے امام البخاری مسلم کا کس پر اتفاق ہے یعنی کیا حساب سے اتفاق ہے اس, اس کے صحیح ہونے کا تو دونوں نے اپنی کتابوں میں اس کو روایت کیا ہے بہرحال تو اس حدیث کو روایت کرنے والے امام البخاری مسلم ہیں اور راوی کون ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے براہ راست اس حدیث کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے سب یہاں کہہ رہے ہیں کہ مطلب انہوں نے خود سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود انہوں نے سنا ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ خود بیان کرتے تھے کہ میں نے یہ حدیث نبی سے سنی ہے تو ایسا صحابہ کا طریقہ ہے کہ حدیث کس سے سنی بیان کیا جائے کوئی کہے کہ کون بتایا سمیت حدت عنی کہاں سے لائے آپ صنعت بیان کرتے وقت ایسا کیوں بیان کرتے معیے بدا ہے نہیں بلکہ سب سے پہلے اس کو کون بیان کر رہا ہے ہاں صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو خود صحابہ ایسا بیان کرتے تھے کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تو یہ طریقہ بیان کرنے کا کس کا ہے صحابہ کا ہے لہذا لہٰذا نے اسی کو لیا اور صحابہ سے اور کئی الفاظ آئے ہیں حدثنی ثنی اکبرانی حد تو اس طرح کی ان یہ سارے الفاظ صحابہ بیان کیا کرتے تھے تو اس کو سیکھے تحدیف یا اخبار یا امبا یا اس طرح کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے تو عمر میں خطاب رضی اللہ عالم خود بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کیا الفاظ ہیں آپ فرماتے تھے کہ ان نم المال کل امر امانوا اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک وہی پائے گا یا ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی پمن کانت ہجرتہ ہجرت اللہ و رسول ہی پجرت ہو اللّہ و تو جس نے جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف تھی تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول ہی کی طرف ہے پمن کا نت ہجرت ہو سی با ابرات نیم کہا پجرت ہو الم حضر الس کی ہجرت دنیا کی طرف تھی کہ حاصل کرے عورت کی طرف تھی کہ نکاح کرے اس سے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی اس حدیث میں علماء نے کہا کہ بہت ساری باتیں ہیں اور ایک ایک کر کے ہم اس کو دیکھیں گے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں چار باتیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں چار ٹکڑے اس حدیث کے ہیں نمبر ایک ام المال الدین دو انما علی کل عمر کی مانوا تین پمن کا نت ہجرت ہو رسول ہجرت ہو رسول اس کے بعد جس کی عجت دنیا کی طرف یا عورت کی طرف ہے یہ چار ٹکڑے حدیث کے ہیں پہلا ٹکڑا عمل کے اعتبار سے ہے دوسرا ٹکڑا عامل کے اعتبار سے ہے تیسرا ٹکڑا اچھے عامل اور اس کے اس کی جزا کے اعتبار سے ہے اور چوتھا ٹکڑا برے عامل اور اس کی جزا کے اعتبار سے تو پہلی دو باتیں عمل اور عامل کے اعتبار سے ہیں عمل کے اعتبار سے اور عمل کرنے والے کے اعتبار سے دو ٹکڑے ہوئے اور بعد کے جو دو ٹکڑے ہیں وہ اچھے اور برے کی مثال ہیں تو اس سے علماء نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل مسئلہ بتلایا نیت کے اعتبار سے اور نیت کے اعتبار سے دو باتیں ہوتی ہیں ایک تو خود عمل اور دوسرا عمل کرنے والا صحیح ہے پھر عمل کرنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں جب نیت اچھی بری ہو سکتی ہے تو اچھی نیت والا بری نیت والا تو ان کی مثال دیکھی بھی بتا دیا کہ ان کا کیا حال ہے تو اصل مسئلہ اور اس کی مثال اس کو حسن تعلیم کہتے ہیں اچھے طریقے سے سمجھانا تو کیٹگرائز کرنا بات کو बिल्कुल खानों میں بانٹ کے ایک مسئلہ दूसरा مسئلہ اس کی دونوں میں فرق اور پھر اس کی مثالیں اور الگ الگ کی مثال اس طرح سے سمجھانے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس حدیث میں سیکھنے کو ملتا ہے لیکن وہ سب تفصیل سے ہم آگے دیکھیں گے پہلے ہم دیکھیں گے دو ٹکڑے ان نمل اعمالیا وہ انمال کل میرے اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی مثال کو ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے اس اصل مسئلے کو اصول کو دیکھیں گے اس میں بھی دو باتیں ہیں پہلے ہے نیت اور اعمال ان نمل امال اعمال کا دار مدات و مدار تو نیتوں پر ہی ہے ان نما کے لیے ہے تو انما وہاں آتا ہے جہاں کسی چیز کے بارے میں کہنا ہو کہ یہی یا اس کی تاکید بیان کی جائے عظمت کے اعتبار سے تو جیسے آپ نے فرمایا اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہی ہے اصل نیت ہوتی ہے یہاں ہی بتایا جا رہا ہے یہ نیت کی عظمت اور اہمیت بتانے کی ہے تو یہاں دو لفظ آئے ایک اعمال اور دوسرا لفظ کیا ہے نیات اعمال جمع ہے واحد جمع ہے اور نیات جمع ہے امال کس کی جمع ہے امل کی اور نیات کس کی جمع ہے نیت کی تو امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یہ بھی جمع بیان کیا جا رہا ہے امال بھی اور نیتیں بھی جمع بیان کی جا رہی ہیں کیوں ایسا یہاں اخلاق کی بات ہو رہی ہے یا نیت کی کیا نیت اور اخلاق ایک ہے یا الگ الگ ہیں نیت اور اخلاص ایک ہے یا الگ ہے کیوں نیت میں اخلاق ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے ریاکاری بھی ہو سکتی ہے اس اعتبار سے نیت الگ ہے اور اخلاق الگ ہے نیت میں اخلاص ہوتا ہے یا نیت میں اخلاص نہیں ہوتا ہے. نیت کیا ہے کیا خیال نیت ہے یا ارادہ نیت ہے خیال میں اور ارادے میں فرق کیا ہے ہاں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں سوچ کر چھوڑ دینا تو کیا نیت کر کے آدمی چھوڑ نہیں دیتا ہے تو یہ فرق ہوا یہ مشادہ یعنی ہمارا کوئی بھی خیال اختیاری نہیں ہے جیسا آدمی کہتا میرا خیال ہے آپ نے پورا کورس کرنا چاہیے تو یہ اچانک دل میں بات آ گئی آپ نے سوچا نہیں اختیاری نہیں تھا یہ ہاں خیال میں پختگی نہیں ہوتی یعنی جب اگر کوئی ہم کہیں میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ کرنا چاہیے تو اس میں پختگی نہیں میں ازی بول دیا یعنی خیال پختہ نہیں ہوتا آدمی کا میرے خیال میں ایسا ہے تو بھی آپ بولتے کیوں یعنی کوئی بھی آدمی آپ کی بات یہ سمجھے گا یا یعنی ایزی بول رہا ہے خیال بول رہا ہے ہاں اچھا چلیے ایک نیا نقطہ ہے خیال ذہن سے ہوتا ہے اور نیت دل سے ہوتی ہے اور ذہن کہاں ہے خیال ذاتی طور پر ہے اور نیت غیر ذاتی ہے تو خیال شرط نہیں ہے کیا مصیبت ہے ہاں نیت میں پھنسا دیے ہاں نیت دل سے ہوتی ہے خیال دل سے نہیں ہوتا ہے زبان سے ہوتا ہے صحیح ہے خیال کہاں ہوتا ہے آپ کا دماغ سے ہوتا ہے دل اور دماغ دو الگ سوچنے کی الگ الگ جگہ ہیں تو پھر سواب کس پہ ملے گا ہم کو جو دماغ سے سوچے اس پہ یا دل سے سوچے اس پہ ہاں اور دماغ میں جو آتا ہے اس پہ کچھ بھی نہیں ہے نکاح کیسے کیا ہم نے دماغ میں سوچنے کی جگہ کہاں ہے ہاں خیال میں عمل نہیں رہتا میرا خیال ہے مجھ کو جانا چاہیے ایسا کوئی بولے تو خیال انسان کے دل میں جو باتیں آتی ہیں ان باتوں کو خیال کہتے ہیں آدمی کے دل میں کوئی بھی بات آ سکتی ہے میرا خیال ہے بارش ہوگی کیا نہیں, نہیں بھی ہو سکتی میرا خیال ہے کہ فلاں آدمی ناکام ہوگا میرے خیال میں فلاں چیز صحیح ہے میرے خیال میں یہ کپڑا اچھا ہے میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن نیت میری نیت ہے کہ میں ایسا کروں گا سمجھ میں آیا نہیں کیا فرق ہے خیال کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے جس کا عمل سے تعلق ہو یا نہیں ہو جس کا آدمی کے اپنی ذات سے تعلق ہو یا کسی اور کے ذات سے تعلق ہو کسی چیز سے تعلق ہو فیوچر کے تعلق سے ہو پاس کے تعلق سے ہو میرے خیال میں پہنچ گیا ہوگا اس میں میری نیت کا دخل ہے میری نیت ہے تو پہنچے گا نہیں تو نہیں پہنچے گا ایسا ہے خیال انسان کے دل میں جو سوچ ہوتی ہے جس کا عمل سے کوئی تعلق ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے جو فیوچر کے اعتبار سے ہو سکتا ہے پاس کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے میرا خیال ہے کہ فلاں عادم صاحب فلا سن میں پیدا ہوئے ہیں نہیں بول سکتا ہے آدمی میرے خیال میں امام منہوی شافی تھے نہیں بول سکتا ہے آدمی اس کا خیال ماضی کے بارے میں ہو سکتا ہے اس کی اتنی رائے ہو سکتی ہے رائے میں عمل ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن نیت میری نیت ہے کہ کل بارش ہونے والی ہے ایسا بولے گا آدمی میری نیت ہے میرا ارادہ ہے کہ امام منوی شابق ہے جو کوئی جوڑ نہیں اس میں کیونکہ نیت ارادے کا نام ہے خیال میں ارادہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ کرنا چاہیے میرے خیال میں ایسا آدمی ارادہ جب کرتا ہے اس ارادے اور عزم کا نام کیا ہے نیت اور نیت ہمیشہ اپنی ہوتی ہے نیت کس کی ہوتی ہے اپنے عمل کی آدمی نیت کرتا ہے تو نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے اور اس کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے کہ میں ایسا کروں گا یہ کیا ہو گئی نیت یا پچھلے کے بارے میں آپ نیت کرتے ہیں کل میں نے ایسا کیا میری نیت ہے ایسا ہوتا نہیں لیکن خیال ماضی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے میرا خیال ہے کہ اب تک ٹرین پہنچ چکی ہوگی میرا خیال ہے کہ وہ پچھلے ہفتے ان کا کام ہو گیا تو آدمی کا خیال ماضی حال مستقبل کسی کے بھی بارے میں ہو سکتا ہے اپنے کسی اور کے بارے میں ہو سکتا ہے جاندار اور بے جان چیز کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے صحیح ہے تو خیال ایسا ہوتا ہے لیکن نیت نیت کسی کام کے کرنے کے ارادے کو کہتے ہیں سمجھ میں آئی بات انمال و بن اعمال کا دار و مدار نیتوں پر اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا جوڑا اس کو آمال کے ساتھ جوڑا یہ اس میں اصول کہ نیت تو امال کا دارومدار کس پر ہے نیتوں پر ہے تو عمل اور نیت میں کیا ہوتا ہے جوڑ ہوتا ہے اور کیا کس پر ٹکا ہوا ہے عمل نیت پر ٹکا ہوا ہے تو نیت پہلے ہوتی ہے عمل اس پر مبنی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بات معلوم ہوئی نیت کے بارے میں لیکن سیال جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تھے کہ میرا خیال ہے کہ تم اگر اس طرح سے نہ کرو تو زیادہ اچھا ہوگا صحابہ کیا کرتے تھے نرم آزہ ملا کے ہاں تعبیر النقل نقل جس کو کہتے ہیں پیداوار اس طرح سے کرتے تھے آپ نے کہا میرا خیال ہے کہ ایسا نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے وہ اپنے بارے میں تھا نہیں وہ ایک خارجی چیز کے بارے میں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے تو کوئی رائے جو آدمی کی ہوتی ہے وہ ضروری نئے عمل کے بارے میں ہو لیکن نیت عمل کے بارے میں ہوتی ہے یہاں سوال یہ ہے کہ دونوں جمع کیوں ہے اچھا اس سے پہلے کہ آگے ہم جائیں کیا وسوسہ نیت ہے پہلے یہ وسوسہ کیا ہے ہاں وسوسہ کس کو کہتے ہیں دل میں چھپی ہوئی رہتی باتیں دل میں برے خیال آنا بالکل صحیح کیونکہ اچھے خیال کو وسوسہ کبھی نہیں کہا جاتا آربی زبان میں وسوسہ جڑا ہوتا ہے برے خیال سے تو دل میں خیال آیا برا اب کیسا بھی خیال آ سکتا ہے جیسے کسی کے دل میں خیال آیا کہ ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا یہ کیا ہوا وسوسا یہ نیت ہے یہ کیا ہے وشوصہ. یہ ارادہ نہیں ہے آدمی کا یہ وسوس پر اس کا بس چلتا ہے نہیں ابھر سے کہیں چیز آ گیا اچانک تو یہ نیت نہیں ہے تو اس وسفتے کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ دل میں جو وسوسا آتا ہے اس پر انسان کی پکڑ کیونکہ اس کا اپنا کسب نہیں ہے آدمی سے پوچھا کس چیز کے بارے میں جائے گا جو اس کا اپنا عمل ہے اس کی اپنی کمائی ہے تو اس اعتبار سے وسوسے پر پکڑ نہیں ہے کیونکہ وہ کہیں سے بھی خیال آ جاتا ہے لیکن اگر ایک آدمی نیت کرے جو وسوسی میں آ رہا ہے تو اب اس نیت پر اس کی پکڑ ہو سکتی ہے اگر اسی نیت پر اس کا خاتمہ ہو جائے جیسے ایک آدمی ہے اس کے دل میں خیال آیا آج بہت ٹینشن ہے چلو شراب پیتے ہیں خیال آیا کیا اس پر پکڑ ہوگی لیکن اس خیال پر اچانک ذہن میں آ گیا شراب پینے گیا بہت جھگڑا ہو گیا گھر کے اندر بیوی نے بہت ستا ہی ماں باپ کے ساتھ جھگڑا ہوا بھائی کے ساتھ جائیداد کا جھگڑا ہوا ٹینشن یا گسا آیا گسا کس پہ نکالتا آدمی اکثر کوئی جوڑ نہیں ہے غصہ آ گیا ایک کے بالکل داڑھی واڑی چھیل دیا داڑھی صاف کر کے آ جاتا آدمی دن غصہ نکالنے کیا آپ تو دل میں خیال آیا چلو ڈاڑی واڑی مون دیتے ہیں ایک دم اور شراب پیتے جاتے ہیں لیکن اس نے اس خیال پر عمل نہیں کیا تو کیا اس کی پکڑ ہوگی نہیں اس کے دل میں خیال آیا لیکن اس نے کہا نہیں یہ غلط ہے وہ خیال آیا اس کے دل میں لیکن نیت کی اس نے نہیں لیکن نیت کی ہاں, ہاں چلو ایسا کرتے ہیں جا اور رات سے میں مر گیا تو اب گار ہوگا ہوگا کیوں اس لیے کہ اب اس نے کیا کی تھی تو خیال آیا اور اس کے بعد نیت بھی کی تو دونوں الگ ہیں لیکن خیال آیا وس و آیا لیکن اس نے بات کو جھٹک دیا نہیں شراب حرام ہے اور داڑھی اپنا غصہ میں داڑی پہ کیوں نکالوں دل میں خیال آیا لیکن اس نے اس خیال کو کیا کر دیا جھٹک دیا بھگا دیا اور کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس نے ارادہ اس خیال کے الٹا کیا خراب کیا ارادہ اس کا الگ ہے اور خیال اس کا الگ ہے سمجھ میں آ رہی بات تو یہ دو چیزیں الگ ہیں اب اگر اسی پر خاتمہ آدمی کا ہو جائے غلط نیت پر تو کیا پکڑ ہوگی یا عمل پر پکڑ ہوگی نیت پہ بھی پکڑ ہوتی ہے یا عمل پہ پکڑ ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آ فرماتے ہیں عید الطل مسلمان مسلم پہ عید الطل مسلمان بھی صحیح ماں فل قاتل جب دو مسلمان تلوار کے آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے قتل کرنے کے لیے لڑنے کے لیے تو قاتل بھی جہنم میں اور مقتول بھی جہنم میں قتل کرنے والا بھی جہنم میں اور جو قتل ہوا وہ بھی جہنم میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول خاطر کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا کیونکہ اس نے قتل کیا لیکن جس کا قتل ہوا وہ جہنم میں کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کان علی قتل صاحبِهِ وہ بھی تو اپنے سامنے والے کو قتل کرنے کی تمنا لیے ہوئے تھا حریص تھا حریص تھا اس کا اب اس کو موقع نہیں ملا اس کا ہاتھ پھسل گیا اور وہ قبر میں چلا گیا تو اس کو موقع نہیں ملا ورنہ دل میں اس کی بھی نیت کیا تھی اگر میرا بس چل جائے تو میں اس کو قتل کر دوں گا لیکن وہ فیل ہو گیا اور قتل ہو گیا تو اس وجہ سے اگرچہ وہ قتل ہوا ہے لیکن وہ بھی کہاں گیا کس بنیاد پر قتل کرنے کی وجہ سے قتل کرنے کی نیت کی جی وجہ سے تو معلوم ہی ہوا کہ نیت پر بھی محاسبا ہوتا ہے چاہے عمل کرنے کا موقع آدمی کو نہ مل اگر اسی نیت پر غلط نیت پر آدمی مر جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے رجوع نہیں کرتا ہے اس نیت کو ترک نہیں کرتا ہے تو اس آدمی کے نام امال میں وہ نیت بھی کیا لکھی جاتی ہے گناہ کے طور پر سمجھ میں آ رہی بات تو یہ نیت کے بارے میں یاد رکھنا ہے ان عمل امال و بنی یاز اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے دونوں جمع کیوں ہیں؟ ایک مسئلہ کیوں ہیں؟ نماز کے لیے روزے کی نیت کر سکتے ہیں اور روزے کے لیے حج کی کر سکتے ہیں نہیں نماز کے لیے نماز کی نیت ہے اور روزے کے لیے روزے کی نیت ہے تو امال مختلف قسم کے ہیں لہذا نیت بھی کیا ہوگی الگ ہوگی تو جو کہ مختلف ہیں اس اعتبار سے نیت بھی کیا ہوں گی مختلف ہوں گی اسی لیے یہاں پر یہ بھی جمع ہے تو یہ بھی جمع ہے کہ ہر ہر عمل کا مدار اس کی نیت پر ہے جو اس عمل سے جڑی ہوئی ہے معلوم یہ ہوا کہ تمام امال کے لیے نیت کیا ہے شرط ہے ضروری ہے تمام امال کے لیے نیت شرد اور ضروری ہے تو فرمائے کہ ان امال بن اعمال کا مدار نیتوں پر ہے وہ ان اور ہر ایک کو وہی ملے گا ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کیا اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی یہ دونوں جملے الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں ایک ہی بات کو الگ الگ بیان کیا جاتا ہے تو دونوں الگ ہیں کہ ایک ہیں بات ایک ہی ہے یا باتیں الگ الگ ہیں کیا الگ ہیں پہلے بتائیے ایک ہے کہ الگ ہیں پھر سے ایک بار سوچیے الگ ہیں ایک ہے, ایک ہے ایک عمل ہے اور ایک اجر ہے ان عمل اعمال و بنیاد میں کیا ہے دیکھیے کلام میں انفارمیشن کلام میں دو چیزیں ہوتی ہیں یاد رکھیے اس کو ایک کلام میں یا تو کلام میں تخصیص ہوگی یا اس میں توکید ہوگی یہ کہاں چلا ہے یہ دو چیزیں یا تو کلام میں تخصیص ہوتی ہے یا اس میں توکید ہوتی ہے اصل کلام میں تقسیص ہے اللہ یہ کہ توکید کی حاجت ہو مشکل ہوتے جا رہے ہیں آپ جو باتیں کرتے ہیں دن بھر ایک جملہ دہراتے ہیں نہیں کیوں وقت کے حساب سے یعنی ہر جملہ آدمی کا کیا ہوتا ہے اس میں الگ بات کو بیان کرتا ہے یہ تفیص ہے کہ ہر جملے کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اس میں ایک مستقل بات آدمی بیان کرتا ہے لیکن ایک بات کو دہراتا ہے تو کوئی خاص مقصد سے بس ایسی دن بھر بولتا رہتا ہے واقعی مند آدمی کی بات کر رہا ہوں میں ورنہ بچہ ایک ہی بات دوہراتا رہے گا لیکن اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے اماں ام مجھ کو چاہیے آئس کریم چاہیے آئس کریم چاہیے تو اس کی تکرار کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے تو تکرار جملے میں اصل ہوتی ہے یا الگ الگ جملے ہے جب بھی دن بھر میں آپ بات کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ایک ہی جملہ دہراتے رہتے ہیں یا الگ الگ باتیں ہوتی ہیں تو اصل بائی ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے تصیف ہر جملہ ایک مستقل معنی رکھتا ہے اور الگ ہوتا ہے صحیح ہے لیکن کبھی آدمی بات کو دوہراتا ہے تو دوہرائی ہوئی بات کو کیا کہتے ہیں توقید یا اس کو آپ تعقید بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کو تکرار بھی کہہ سکتے ہیں اور تکرار میں ایک مسلحت ہوتی ہے بات کو دوہرایا جاتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ جب بات کرتے تو تین مرتبہ دہراتے اس کو آپ نے تین مرتبہ ہے حدیثوں میں آتا ہے نا تو اس کو کیا کہیں گے آپ تکرار ہے وہ توقید ہے کہ ایک بات کو بار بار جب آدمی کہتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ریپیٹ کر رہا ہے کا مطلب کچھ تو اہم ہے یہ ریپیٹ کر رہا ہے کا مطلب اہم بات ہے ٹیچر بھی جب کچھ پڑھاتا ہے پھر سے ایک بار سنو پھر جیسے امام صاحب نیت بتاتے ہیں عید کی کہاں سے اب دیکھیے نیت کا ہی مسئلہ ہے ہو امام صاحب کے کرتے ہیں دیکھیے نیت کی کیسے کرنا ہے عید کی نماز ادا کرتا ہوں زائد چھ تکبیروں کے پیچھے اس امام کے ماں زائد چھ تکبیروں کے ہاں اور اس کے بعد جو بھی بولنا بولتا ہے اور پھر بتاتا ہے اللہ اکبر بولنا ہے پھر بولتا ہے دوبارہ بیان کر رہا ہوں کیوں بیان کر رہا ہوں دوبارہ بھول نہ جانا ہاں یاد رکھو اس کو پھر واپس سے ریپیٹ تو تکرار یہ نیت اس طرح سے ثابت ہے نیت ثابت ہے اس کو آگے بھی ہم دیکھیں گے تو کلام میں اصل تص ہوتی ہے کہ ہر جملے کا ایک مطلب ہوتا ہے اور وہ الگ ہوتا ہے اگلا جملہ پچھلے جملے پر مبنی ہوتا ہے لیکن کبھی کلام میں تکرار بھی ہوتی ہے جیسے قرآن میں بھی ہے تکرار بری چیز ہے یا نہیں تکرار بری ہے کہ نہیں ہو ہاں؟ بھی, بھی ہو سکتی اللہ تعالی نے فرمایا فَإنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ایک ہی بات کو اگرچہ علماء نے اس میں بھی کہا کہ دو مرتبہ ایک بات یہاں پر اس اور یوسر کے جو ہے ایک کے ساتھ ال ہے اور ایک کے ساتھ نہیں ہے تو اس طرح سے بھی ہمارے باتیں کہی ہیں بہرحال تو اس طرح سے بار بار دو جملے لگاتار آ رہے ہیں یا اسی طرح سے مدرا کا مایو مدین ادرا کا مایومین تم کو کیا معلوم بدلے کا دن کیا ہے پھر دوبارہ سن لو تم کو کیا معلوم کہ بدلے کا دن کی ہے؟ تو کیا ہو رہا ہے ایک ہی بات رپیٹ ہو رہی ہے تو کسی بات کو دہرانا تاکید اس کی مزہ یہ ہوتی ہے کہ بات دوبارہ بیان کی جا رہی ہے عظمت کی وجہ سے کہ بات اصلاً ایک ہی بار بیان کی جاتی ہے لیکن بات اگر دو بار بیان کی جائے تو مطلب یہ کہ یہ بات اتنی اہم ہے کہ واپس سے کہہ رہا ہوں سنو تو یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے تو تکرار اگر بات کو دوہرایا جائے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو عقل مند آدمی کیوں کرتا ہے دوہراتا ہے تاکہ اس بات کی اہمیت لوگوں کے ذہنوں میں واضح ہو جائے تو یہ تو دو جملے ہیں ایک ہی بات کو بدل بدل کے کہا جا رہا ہے یہ دو باتیں الگ الگ ہیں کیا کہیں گے آپ ایک ہی بات کو بدل بدل کے کہا جا رہا ہے تو یہ دو الگ جملے ہیں دو الگ جملے کیا ہیں اس وہی جو ہے تو میں بھی جان رہا ہوں ہاں پہلے میں اور دوسرے میں فرق کیا ہے الٹا یا ایسا ہے ہاں یہ بتائیے ہاں کسی کو کچھ کہنا ہے جسرے خیال کسی کا ہے کچھ دوسرے دوسرے جملے میں بدلے کے بارے میں تو کرنے کے بعد کی بات ہے یا نیت کی بات ہے امل کا دوسرے جملے میں ذکر ہے یا پہلے عمل کا ذکر پہلے جملے میں ہے کہ دوسرے دوسرے میں ہے عمل ڈپینڈ کرتا ہے نیت پر تو کیا نیت ایک مستقل عمل ہے یا نہیں نیت ایک مستقل عمل ہے یا نہیں ہاں نیت ایک مستقل عمل ہے لیکن باقی امال سے پھر اس کو کاٹا جا رہا ہے تو پھر یہ عمل ہے کہ نہیں امال کا مدار نیتوں پر ہے تو نیت خود عمل ہے کہ نہیں پھر الگ سے کیوں بیان کیا اس کو اگلے ہفتے سے نہیں آؤں گا ہاں اور عمل دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کی چیزوں میں بھی تفریق کی جاتی ہے کبھی اس وجہ سے کہ یہ بہت افضل ہے اہم ہے اور دوسرے اس کے کتابیں ہیں جیسے سنت زل البلائے تو ملائکہ اور روح کو کیا کیا گیا الگ کیا گیا روح کون ہے جبریل. اور ملائکہ کون ہے ملائکہ فرشتے جیل کون ہے تو فرشتہ فرشتہ الگ کیا خاص فضیلت کی وجہ سے جیسے آمان میں بھی تفریق کی جا سکتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنی اِلَّ <بِالصَّبْرَة> چیزیں ہوئی اس میں چار قسم زمانے کی انسان خطارے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے نمبر دو نیک مال کی نمبر تین حق کی وصیت کرتے رہے نمبر چار صبر کی وصیت کرتے رہے تو اب دوسرے نمبر پر کیا ہے نیک امال کی ہے اور تیسرے اور چوتھے نمبر پر کیا ہے حق کی تاکید کی حق پہ چلو کہا صبر کرتے رہو کہا یہ امال میں سے ہے کہ امال کے باہر ہے الگ سے بیان کیا اس کو اس کو الگ سے بیان کیا جا رہا ہے عام امال تو ہیں لیکن یہ امال اپنی ذات سے بڑھ کے دوسروں کے لیے ہے لہذا یہ بھی ضروری ہے صرف اپنے ہی اعمال کرتے رہو عبادت کرو اللہ پوچھ کر کے مر جاؤ ایسا نہیں اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ ذاتی اعمال کے ساتھ ساتھ دوسروں کو حق کی تاکید کرنا اور صبر کی تاکید کرنا بھی ضروری ہے لیکن کیا یہ عمل ہے یا نہیں کیا یہ نیک عمل ہے یہ عمل صالح میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے لیکن اس کو کیا کیا الگ کاٹ کے بیان کیا کیوں اس لیے کیا عمل اس میں نہیں آتا ہے یا اس لیے کہ عمل سالی میں آتا ہے کیوں سوال ہی نہیں سمجھا آتا ہے لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے اور یہ تو چھوڑو اس سے پہلے جو ایمان آ رہا ہے کیا وہ عمل ہے یا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے آپ نے کہا اللہ پہ ایمان لانا تو ایمان دل کا عمل ہے کہ نہیں اللہ نے کیا فرمایا آم باللہ و رسولی فار مینو بلّہ رسولی تو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر تو اس کا مطالبہ ہم سے کہ ایسا کرو تو وہ کیا ہوا عمل ہوا کہ نہیں ہوا کچھ کرنا ہے نا ہم کو تو وہ امل ہوا لیکن وہ عمل کون سا ہے دل کا ہے تو امال کئی قسم کے ہوتے ہیں ایک دل کا عمل ہوتا ہے ایک زبان کا عمل ہوتا ہے اور ایک بدن کا عمل ہوتا ہے صحیح ہے امال کو اگر آپ تین حصوں میں تقسیم کریں تو ایک دل کا عمل ہوگا ایک زبان کا ہوگا اور ایک باقی آذا سے ہاتھ پاؤں آنکھ ناک جو بھی کرتا ہے آدمی یہ سارے امال ہوں گے تو اس طرح سے عمل کو بھی تقسیم کیا جاتا ہے اس کی نوعیت کے اعتبار سے تو نیت بھی خود ایک عمل ہے وسوسہ عمل نہیں ہے لیکن نیت نیت ارادہ ہے آدمی لیکن یہ ارادہ کسی اور عمل کے لیے ہوتا ہے جو اس کے پہلے کیا جاتا ہے اس لیے اس کو اس عمل سے الگ کیا گیا سمجھ میں آ بات کہ نیت خود نیت ہوتی ہے نیت کسی عمل کے لیے ہوتی ہے چلو نماز کو جائیں گے تو اب ارادہ عمل ہے لیکن یہ کسی اور عمل کے لیے ہے چلو روزہ رکھتے ہیں یا چلو اس طرح سے کرتے ہیں دل میں ارادہ آدمی کرتا ہے کسی اور عمل لہٰذا یہ باقی اعمال سے الگ ہوا اس لیے اس کو باقی اعمال سے کیا کیا گیا الگ کیا گیا تو یہاں کہا گیا کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی علماء نے بعض علماء نے کہا کہ یہ تکرار ہے ایک ہی بات ہے واپس اس کو بیان کیا گیا تاکید کے لیے لیکن صحیح بات دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں یہ تکرار نہیں ہے یہ دو مستقل باتیں ہیں پہلا کیے گئے عمل کے بارے میں ہے دوسرا عمل نہیں کر پایا تو بھی ہے پہلا عمل کی قبولیت کے اعتبار سے ہے کہ قوم عمل کس چیز پر مبنی ہے اور عمل میں نیت صحیح ہونا ضروری ہے پہلا جملہ اس بارے میں ہے کہ عمل کے لیے نیت ضروری ہے اور عمل کے لیے نیت صحیح ہونا چاہیے لیکن دوسرا جملہ اس بارے میں ہے کہ آدمی کو ملے گا نیت کے اعتبار سے چاہے عمل اس نے کیا ہو یا نہیں کیا ہو تو پہلے میں عمل کیا گیا ہے کے بارے میں ہے کہ کیا گیا عمل نیت پر مبنی ہوتا ہے قبولیت کے اعتبار سے اور دوسرے میں بتایا جا رہا ہے کہ نیت خود اجر کا ذریعہ ہے کبھی عمل آدمی کر پاتا ہے کبھی نہیں بھی کر پاتا ہے تو ملتا ہے نیت کے اعتبار سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیے اب تھوڑا ہم آگے بڑھتے ہیں اس کو اس کو لے کے ہی چلتے ہیں آگے انالیات <بِنِّيَّات> کیا کس چیز پر مبنی ہے کیے ہوئے یا نہیں کیے ہوئے کیا تو ہی مبنی ہوگا نا تو کیے ہوئے اعمال کا مدار کس پر ہوتا ہے نیت پر ہوتا ہے کس اعتبار سے عجر کے اعتبار سے آمال کی قسمیں کتنی ہیں امال دل کے بھی امال ہیں زبان کے امال ہیں اور بدن سے کیے جانے والے امال ہیں دل والے امال بتائیے دل سے پڑی ہوئی نماز دل کے امال کیا ہیں نیت تو آ گئی دوسرا بولیے ایماندان اتنے ہی بس ایمان لانا ذرا پیر وہی ایمان کی کے تعلق سے ہے دل کے امال کیا ہیں ہاں حسد ہے یہ برے امال ہوئے اچھے امال ذرا بولو اچھا گمان حسن زن اور دل سے کسی کو دعا دینا ٹھیک ہے چلیے ہاں اللہ کی خشیت تقوا توقل اللہ کی طرف انعوت اللہ سے محبت رسول سے محبت اللہ کی بات پر یقین یہ ساری چیزیں کیا ہیں دل سے کیے جانے والے امار ہیں پھر دوسرے امار زبان سے ہیں ذکر ہے تلاوت ہے اذان ہے دعوت ہے امر بالمعروف نہیں منکر ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں زبان کے امان ہے بدن والے امان نماز ہے روزہ ہے حج ہے دعوت ہے وہ بھی بدن میں آئے گا لیکن زبان والا عمل ہے اس کے لیے جانا چل کے جانا اظہب الا پھر ان نہ ہوتا گا تقوال اعلی جا فرعن کے پاس وہ بگڑا بہت سرکش ہو گیا ہے اس سے نرم بات کر تو جا اور بات کر دونوں چیزیں آ رہی ہیں اس میں تو جانا بدن کا عمل ہے اور بات کرنا زبان کا امن ہے تو اور آگے کہا کہ ولا تنیا فی ذکری میری میری میری, میری ذکر میں کو تعمت کرنا یہ اللہ کی یاد ہے دل کا عمل ہے تو امال اس طرح کے ہوتے ہیں لیکن ان میں بھی جو دل کے اعمال زبان کے اعمال بدن کے اعمال ہیں ان میں عبادتی اعمال اور غیر عبادتی اعمال بھی ہوتے ہیں صحیح ہے یا نہیں آپ بس کلّی کر کے کھانا کھا رہے نیند میں چڑھ گئے آپ کلّی کی آپ نے کھانا کھایا تو کلّی کرنا کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا کلّی ہوئی نہ وہ عبادتی عمل ہے وہ وہ ایک عادت وہ حادثت ہوئی آدمی ہے کہ اس طرح سے کلّی کرنے پہ ضوابط ملے گا کچھ بھی نہیں آپ بس لیٹے ہوئے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایسا کیا بالکل ٹھیک ٹھاک یہ کیا ہے عبادت ہے کوئی چیز نہیں یہ آپ کی ضرورت ہے آپ نے فلاں بس پکڑی یہ کیا ہوا فی نفسی کوئی چیز ہے نہیں تو ایک آدمی فلاں آپ نے کوئی چیز خرید لی کوئی چیز خریدنا عبادت ہے نہیں اب تفصیل میں جائیں گے تو معلوم پڑے گا کیا ہے آپ نے دینی کتاب خریدی یا آپ نے لی لباس خریدا یا کچھ اور خریدا تو امال کا مدار نیتوں پر ہے امال کئی قسم کے ہوتے ہیں قلبی لسانی اور بدنی اور پھر ان میں آدمی کے امال یا تو عبادات ہوتے ہیں یا تو آدات ہوتے ہیں امال میں تقسیم کیسی ہوتی ہے آدات اور عبادات پہلے ٹکڑے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آمال کا مدار نیتوں پر ہوتا ہے ایک اعمال کے قبول اور رب کے اعتبار سے دو عبادتی اعمال کے تعین کے اعتبار سے تین آداب کے حکم کے اعتبار سے کہ وہ عبادت میں تبدیل ہوگا یا عادت کا عادت رہے گا ٹھیک ہے پھر سے سنیے نمبر ایک پہلے حصے میں بتایا گیا کہ اعمال جو کیے جاتے ہیں ان کا مدار نیتوں پر ہوتا ہے ان اعمال کی قبولیت اور رد کے اعتبار سے کہ اگر اخلاص ہے تو قبول ہوگا اور اگر اخلاص نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا پھر اگر عبادتی اعمال ہیں تو ان کے تعین کے اعتبار سے کہ کون سا عمل ہے یہ فرض ہے کہ سنت ہے یا کیا ہے ان کے فرق کے اعتبار سے پھر تین ان اعمال کے اعتبار سے جو عادات ہیں وہ ثواب کے لائق ہے کہ نہیں ہے تو تین باتیں اس میں ہیں پہلے ٹکڑے میں پہلی چیز قبول رب کے اعتبار سے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا کیسے طے ہوگا اگر اللہ کی ربا کے لیے نماز پڑھی ہے تو ثواب ملے گا لیکن اگر دکھاوے کے لیے نماز پڑی ہے تو ثواب کی بجائے کیا ہوگا گناہ ہوگا ریا گاری کو دیکھ گناہ ہے. تو پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ اخلاص اور ریا اس اعتبار سے عمل قبول ہے مقبول ہے یا مردود ہے یہ کس بنیاد پر طے ہوتا ہے ظاہری عمل کی بنیاد پر پڑھا نا نماز قبول ایسا ہے نہیں نماز پڑھا لیکن کس کے لیے پڑھا صدقہ دیا دکھاوے کے لیے یا کسی کی مدد کے لیے اللہ کی رضا کے لیے دکھاوے کے لیے دیا سبقہ تو قبول ہوگا نہیں صدقہ نیکی ہے لیکن نیکی بھی قبول ہوتی ہے کب جب نیکی میں اخلاص ہوں. نمبر ایک نیکیوں کے قبول اور رد کے اعتبار سے اصل چیز کیا ہے تو نیکیاں اپنے قبول اور رد کے لیے نیتوں پر مبنی ہوتی ہیں پہلا حصہ ہی یہ ہے دو آدمی کے عبادتی امور وہ ان میں تفریق کے اعتبار سے نیت ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے عبادت بنا کہ نہیں بنا یا کون سی عبادت ہے عبادتی امور میں تفریق مثلاً ایک آدمی نے نیند میں سے اٹھ کے اذان ہوئی اور دو رکت پڑھی کیا پڑھا اس دو رکت فجر کی نماز سنت بھی ہے اور فرض بھی ہے تو اب اگر اس کی نیت سنت کی تھی تو فضر کی نماز باقی ہے کہ نہیں اور اگر اس کی نیت فرض کی تھی تو فریز ادا ہو گیا اب اگر وہ سنت کی نیت کر کے پڑھے کہے کہ ٹھیک ہے سو جاؤ تو کیا اس کی نماز باقی ہے یا ابھی نہیں باقی باقی ہے اس سے فریزہ تاکہ ہوگا نہیں تو ایک آدمی آ کے مسجد میں دو رقطب پڑھ رہا ہے دیکھنے والا بول سکتا ہے کون سی نماز پڑھ رہا ہے کیسے معلوم پڑے گا کیا پڑھ رہا ہے معلوم تو نہیں پڑے گا لیکن طے کیسے ہوگا کہ کونسی کون سی نماز ہے کون طے کرے گا کون طے کرے گا پڑھنے والا اور فیصلے کے اعتبار سے کون طے کرے گا اللہ رب الارمیز اللہ کے نزدیک اس کی نماز کون سی ادا ہوئی دیکھنے کے اعتبار سے تو کتنی ہے دو لیکن ادا کون سی بنیاد پر طے ہوگا سمجھنے والی بات اس نے آ کے سنت بھی نہیں پڑھا طیت المسد پڑھا تو اب سنت باقی ہے کہ ادا ہو گئی باقی اور فرض ادا ہوئی کہ باقی ہوئی باقی ہے سمجھنے والی بات تو دو رکت ہے لیکن ادا کیا ہوا دو دو دو یا استخارے کے لیے نماز پڑھا آ دو رکت کون سی ہے اس کی تو جو دو رکت اس نے پڑھی ہے یہ ادا کون سی ہوئی یہ فیصلہ کیسے ہوگا نیت کی بنیاد پر اس سے مفتی صاحب پوچھیں وہ آگے پوچھیں مفتی صاحب میں نے دو رکعت پڑھا میری نماز فجر کی ہوئی کہ نہیں ہوئی مفتی صاحب کیا پوچھیں گے بولیں گے ہوئی کیا پوچھیں گے وہ جو دو پڑھا نیت کیا تھی وہ اگر میں نے سنت کی نیت کیا تو بولیں گے تیری نماز فجر کی کہاں یہ بھی باقی رہتی اور اگر کہے گا میں نے نیت فدری کی نماز کی تھی فرض کی سودا ہوئی کہ نہیں ہوئی تو مفتی صاحب کیا کہیں گے پڑا پودا ہو گئی تھی تو انسان کی نیت اس کی عبادات کی مشابہت کے باوجود تفریق اس میں کرتی ہے جیسے مثلا اب دوسری صورت ہم دیکھتے ہیں کہ آدات اور عباداتی تیسری صورت ہے آدات اور عبادات میں فرق ہوگا نیت کی وجہ سے ایک آدمی ہے اب اس آدمی کوئی احترام ہو گیا یا بیوی سے صحبت کی اب اس کے بعد گیا بات روم میں اور نہا لیا پانی جسم پہ ڈال دیا صاف ستھرا ہو کے باہر نکلا گدا ہوا اس کا آپ کو کون بولا نہیں ہوا آپ پوچھو نا نیت کیا کہ نہیں کیا پہلی تھی فتوا آیا نہیں تو نفی ہوئی اس میں ایسا نیت نہیں کیا ہم ہر چیز میں بولتے ہیں کیا میں وہاں گیا تھا میں نے پرانی نماز پڑھی تو اخلاص کے ساتھ پڑھی بولتے ہیں ہم لوگ نیت اس میں مذکور ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی اچھی ہو سکتی بری بھی ہو سکتی ہے تو ایک آدمی نے غسل کیا نہایا پانی ڈالا بدن کے اوپر اب اگر اس نے نیت کی تھی غسل کی تو اب وہ نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا لیکن بس ایسے اس نے اپنے بدن پہ پانی ڈالا غسل کی نیت اس نے کی نہیں تو کیا وہ نماز پڑھنے کی کنڈیشن میں ہے تو آداب اور عبادات میں فرق کیسے ہوتا ہے جمعہ کا دل ہے اب اس آدمی نے نہایا بس ایسے ہی نہایا اس نے تو جمعہ کے غسل کا ثواب اس کو ملے گا نہیں ایسی نہایا جمعہ کی نیت اس نے کی تھی جمعہ کا غسل کی دل میں ارادہ تھا کہ آپ جمعہ اس سے غسل کر رہا ہوں میں ارادہ تھا ایسا دل میں نہیں بس روزانہ نہ نہاتا ہوں بھائی میں روزانہ نہ نہاتا ہوں آج بھی نہ نہایا تو آج جمعہ کی نیت الگ سے ضروری تھی کہ نہیں دل میں ارادہ کہ جمعہ کے لیے اصل ہے تو جب دل میں ارادہ نہیں ہے جمعہ کا تو اس کو سواب ملے گا نہیں جمعہ کے دن اچھے سے اچھے کپڑے پہنے لیکن ارادہ تھا میٹنگ کا جمعہ کی سنت کیا ہے اچھے سے اچھا لباس پہنے آدمی جمعہ کے دن لیکن اس کی آج میٹنگ ہے یا का کا ولیمہ ہے اس میں ہی اچھے کپڑے پہن کے جا رہا ہے تو کیا جمعہ کے دن اچھا لباس پہننے کا ثواب اس کو ملے گا نہیں گنا ہوگا نہیں لیکن ثواب سے وہ کیا ہو گیا تو آداب میں اور عبادات میں بھی کس سے ہوتی ہے بلکہ آداب میں چوتھی چیز بیان کرنا ہو اگلے ہفتے پھر ریویژن ہوگا تھوڑا ابھی تمہار آنا شروع ہوگا لوگوں کو بھاپ آ رہی رہو ہاں. چوتھی چیز آدات میں بھی کوئی عمل ثواب والا یا معافیت والا بنتا ہے نیت کی بنیاد پر ایک آدمی زیادہ مثال ہے سیو یا انگور یا پھل اس نے انگور خریدا مثلا اب انگور اگر خریدا اس لیے کہ مہمان نوازی کے اعتبار سے انگور کھلائیں گے مہمانوں کو سیزن بھی ہے اچھی کوالٹی کے ہیں تو اس لیے اس نے انگور خریدے انگور خریدنا ثواب کی چیز ہے لیکن اب اس کی نیت مہمان کی خدمت ہے مہمان کا اکرام ہے تو اب یہ انگور خریدنا کیا ہوا لیکن انگور خریدا اس کی شراب بنانے کے لیے تو اب انگور خریدنے والا عمل اس کے لیے کیا ہو گیا گنا والا کاغذ خریدا اس نے کاغذ خریدنا سواب ہے کہ عذاب گناہ کچھ بھی نہیں نا کیا ہے کاغذ خریدنا کیا ہے آداب اس مباح ہے جائز ہے بول سکتے ہم نہ نیکی نہ گنا کاغذ خریدا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قرآن کی آیات اس پہ لکھوں گا اور علم کو دروس میں سن کر محفوظ کروں گا تو کاغذ خریدنا کیا بن گیا اس کے لیے سواب نیکی بن گیا کیونکہ نیت اس کی دین کی ہے لیکن کاغذ خریدا تاکہ اس پر تصویریں بنائیں اب کیا ہو گیا تصویر بنانا جائز ہے نہیں تو اس نیت سے کاغذ خریدا تو اب کاغذ خریدنے کا عمل بھی کیا ہو گیا گناہ بن گیا اس کے لیے کیونکہ نیت ہی غلط ہے اس کی سمجھ میں آ رہی چار باتیں یہاں پر ہیں کہ امال میں قبولیت اور رد کے اعتبار سے چاہے عبادت ہو وہ قبول اور رد کے اعتبار سے کس پر مبنی ہوتا ہے نیت پر ہے نمبر دو عبادات میں تفریق ہوتی ہے کسی اعتبار سے اگر ایک جیسی بات ہوتے ہیں اس میں فرق کیسے ہوگا جیسے ایک آدمی رمضان ختم ہو گیا اور رمضان کے بعد اس نے نیت کی ایک روزہ رکھا اس نے نیت کی اس نے اب روزے میں نیت اس نے کی شوال کی اب ادا اس کا فرض ہوا نہیں ہوا کیونکہ نیت اس کی فرض کی ہے نہیں ہے تو فرض باقی اس کے اوپر کضا اگر روزہ ہوا اس کا اور اس کے بعد اس نے نفل نیت, نیت سے روزہ رکھا تو کیا فرض ادا ہوا اس کا نہیں اگرچہ روزہ روزہ ہی ہے لیکن وہ ادا سزا ہوئی کہ نہیں کیسے معلوم پڑے گا اگر نیت کی ہے تو ادا ہوا نہیں تو نہیں تو عبادات کی تفریق بھی ہوتی ہے نیت کی بنیاد پر نمبر تین عبادات اور آداب میں فرق کیسے ہوتا ہے نیت سے نمبر چار آدات بھی نافیت اور نیکی بن سکتی ہے کس بنیاد پر نیت کی بنیاد پر یاد رہے گا یہ اگلے ہفتے دیکھیں گے کتنوں کو یاد ہے سوال ہے کہ امام ابو حنیفہ تک سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث کیوں نہیں پہنچی مجھ کو کیا معلوم میں کیسے بتا سکتا ہوں کیوں نہیں پہنچے وہ ایسے ہی جیسے آپ کہیں کہ میرے چچا ہمارے گھر پہ کیوں نہیں آئے مجھ کو کیا معلوم میں آپ ان سے پوچھو میرا مسئلہ ہے تو امام ابو حلیفار احمت اللہ تک یا کسی اور محادث تک کوئی حدیث کیوں نہیں پہنچی ہم کو نہیں معلوم کئی وجوہات ہو سکتی ہیں وہ راوی جس کے پاس وہ حدیث سے نہیں ملا یا وہ کسی اور شہر میں حدیث تھی ان تک نہیں پہنچی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ پہنچی لیکن ان کی نزدیک کوئی اور حدیث راجت تھی تو ہم نہیں جانتے ہیں تو ایسا سوال جو ہے کہ ان تک یہ حدیث کیوں نہیں پہنچی اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے جیسے کوئی بھی آدمی آج نہیں آیا درخت میں اب کسی کو بھی میں پوچھ لوں کہ وہ کیوں نہیں آیا تو اس کو کیا معلوم ہو کیوں نہیں آیا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے بھائی گاڑی نہیں تھی بارش آئی کچھ اور وجہ ہو سکتی میں کیوں بتاؤں میں اس کا چچا نہ بھتیجا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں کسی کا بھی نام لے لگے اس تک کیوں نہیں پہنچایا وہ کیوں نہیں آیا اس کے بچے اسکول میں کیوں نہیں پہنچے آپ کو کیا معلوم ہے تو اس طرح سے امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہم نہیں جانتے لیکن امکان ان چیزوں کا ہے سوال ہے کہ کیا محبت کی نیت سے ماں کے پیر چوم سکتے ہیں دیکھیے پاؤں چومنے کا کتاب و سنت میں کوئی ذکر نہیں ہے لہذا یہ عمل نہیں کرنا چاہیے اگر ہوتا تو صاحبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں چومتے لیکن اس طرح سے کوئی دلیل ہم کو نہیں ملتی ہے یعنی محبت کے طور پر تعظیم کے طور پر احترام کے طور پر اس طرح سے کسی کے پاؤں چومنا اسلام میں نہیں ہے کچھ روایت اس سلسلے میں ہے لیکن وہ سب ضعیف ہیں صحیح روایت اس بات میں کوئی بھی نہیں ہے پیشانی چوم سکتے ہیں پاؤں چومنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو پیشانی چون سکتے ہیں پیشانی محبت سے ماں کی اولاد کی باپ کی بھی لوگ بولیں گے ماں کی کیوں باپ کی کیوں نہیں بھائی ہم لوگ کیا گناہ کیے ہم لوگوں نے باپ کی یا ماں کی پیشانی بھائی کی کسی کی بھی عالم کی اولاد کی بھی جی محبت سے پیشانی چوم سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس فاطمہ کی پیشانی چومتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چومنے کی بھی اور گنجائش اسلام میں ہے طلب سے یہ چیز ملتی ہے کہ کسی کی کے ہاتھ چمے جائیں عالم کے یا ماں باپ کے یا کسی کے بھی اس میں کوئی حارض نہیں لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے علماء نے کہا اور اس میں یعنی غلو نہ ہو ہمیشہ نہ ہو بلکہ کبھی کسی کا ہاتھ چوم لیا تو کوئی حرض اس میں نہیں ہے بلکہ پرہیز کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ یعنی بہت سارے لوگ اس سے ان کی شخصیت میں کسی کا بے ہاتھ آپ نے چم لیا اور تو اس کے دل میں شبر پیدا ہو سکتا ہے گھمنڈ پیدا ہو سکتا ہے اس کو اپنے آپ کو بڑا سمجھ سکتا ہے تو بچنا چاہیے چیز ہے لیکن یہ غلط نہیں ہے یہ جائز ہے تو ٹھیک ہے یہ بات آج ہم نے سیکھی حدیث کے سلسلے میں ان شاء اللہ اگلے ہفتے ہم آگے کے جملے کا اعادہ کریں گے اقول کو و علوم